يا أيها الذين آمنوا لا تحتخذوا بطانة من دونكم لا يبدونكم خبالا لا يبدونكم خبالا هو الظلم عنتم قد بدت المرضى من أصواره وَلَا تُخْفِ ذُلُّهُمْ أَكْبَرُ قَدْ دَجَّرْنَا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ قُمْتُمْ تَعْقِدُونَ سُبْحَانَ اللهِ آمَنُوا بِاللهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَلَا الْكَرِيمُ الْكَرِيمُ نی نو اسمندو سوندیا سہی سو لانا تیادی کبھی اللهم صل على وسلم عليك <متحك> يا ذي الخطم الوجيد واعطى ذلك سبحان بك يا رحمن الله النبي الحمد لله رب الخطم عام محبوب اور سندر و جماعت رکھنے سنی ہنسی مسلمان مردوں السلام علیکم <سلام> <سلام> قرآن مجید اسلوقان حمید دی ایک آئےت کریمہ تلاوت کی ہے جس دی روشنی کے اندر اجماعت المبارک دی بے خطبے کا امان ہے مسلمانوں کو مدد لینا حرام ہے اسلام کے اندر مسلمانوں کو مشرقین سے مدد لینا ان کو اپنا مددگار بنانا اور سہارا بنانا یہ خود اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے ضرورت اس کی کیوں محسوس ہوئی بیان کرنے کی کچھ دوستان نے اسرار بھی کیا ہے اور مبا دے انہوں نے بخایا بھی ہے کہ کئی اسلام کا نام لوگ آئے اسلام کا اسلام کو من کا دعوی کرنے والے بڑے کل کھلا کے مشرکینوں اپنے ر کوشش کر رہے ہیں اور کو مدد امداد لے رہے ہیں اور اپنے شیطانی بات کلائل پیش کر رہے ہیں جدو تنقید ہوتی ہے تو ضروری سمجھ کہ جہے مسلمان دے سنتے ہیں سارے جمعہ شریف پڑھ دے ہیں واضح نصیحت دے ہیں انہاں دے ایمان کی حفاظت کی خاطر قرآن مجید فرقانے حمید اور احاطی سے مبارک کی روشنی دے اندر اس مسئلے واضح کیتا جائے تاکہ جہے خراب سچا دین سن انہاں ہیں ایمان بچ جائے کسی کو نعے برانٹ کی سوچنے آنا نہ سی کو رب رسول دین تو سوال سان کسی کو عزت کی ضرورت ہے اور نہ ملامت کا ڈر اور خوف ہے اور نہ ہی مسلمان یہ رکھنا چاہیے انہوں لالچ بھی اپنے رب تو رکھنی چاہیے جن بنایا ہے پیدا کیا اور رب کی ناراضگی کا ہی انہوں خوف ہونا چاہیے جنا پا لے کے اور مان لے کے اور لا لے کے اور وہ حق ہے تو اس دن اندر کوئی بھی جماعت تحریر تنظیم ہوئی جا بھی کام کرے گا وہ محسوس اور بڑی داد کی درد آ جائے گا جہیا قرآن و حدیث کے اندر وار ہوئی اللہ کا تعلق مسلم نے, نے مشرقین کفات کو مدد لین دے جو وعدہ فرمایا نے جو ترجیب فرمائیے ڈرائ ہر بندہ جہا اس کام کا ملت ہوے گا وہ یقیناً سب دن آ جائے گر بہت بہت نشانہ بھی بن جائے گا سارا مقصد صرف اور حق اور انقال باطل کو سوا کچھ نہیں اور حق بڑا ہے کہ نسا جب نمبر کا سورج بہنا ہیں بار بار گل کرنی اچھی نہیں ہوتی اج تک نہ نہیں کو مطالبہ نہ جی کیا ہے بھی سات پیسے دنتظام کو مطالبہ کیا بھی سانواہ دیو بتاؤ بتاؤ جو لکھیا دیکھا جو رب جانا جو دیکھا وہ کسی بھی چا پڑوسی نہ سانو کتوں لگنا غلط آپ جو انتظامیہ چکی پھرو مفت نہیں ہے بنا بلاوت یا تاریخ بڑی جاڑی جاؤ لکھتا ہے, ہے, ہے لفظ حدیث پہلے, پہلے آئے بعد بخ ہوئے گا, یا باست باست ہوئے گا کے اللہ بعد اللہ تعالیٰ نے پتا ہے ناجہ چلو بندہ چڑیے گنا چار کاروبار ٹپ ہو جاتا ہے ابھی مارکیٹ چل نہیں سکتے رب تب پیدا کرنا ہے سارے ہر بندے کی کرنا ہے پہلے ریز کے دکھایا ہے تاکہ ان کی پریشانی دور کریے اللہ تعالی دوار جمنے کے دن بھائی اللہ دوبارہ کو تعلق مسلمان چاہیے سارے بولیاں بھی کر دے پیروں بھی کر دے ساری عوام بھی سمجھ آتا فن پا دے وہ جیسے ویکن نہ بھی ہو مخالفت کرا رہے تو خاطر اللہ کرے وہ اسیس کو یاد کرے جتنی بھی زمین سے چلن والے سارے زمین لیا اللہ کرے وہ آیت بھی یاد آ جائے اریس بھی یاد آ جائے تاکہ وہاں آ کے بھائی سلام جائز کام کراؤ تنخواہ دے لوا گے کر گے جی تمہارے نہ فرمانی کراؤ تو روٹی رب لکھ دیتی ایک در بند ہوگا دے لیکن <سلام> وہی تو کد لیا ساتے پچھلے مسلمانوں سے ہے کے پہلے محمد سہابا باغ اہل قید علماء حق اور وہاں کے کل بیٹھ والی عوام اندر یہ ہے کہ وہ ناجائز نہیں سڑکے سنتے بنتے دیکھو تو روٹی ٹکڑے کے معاملے آئیے جنگل جانور پے نے کہ بند نگل جان دیں جیسے چیوٹی اندر گئیے بھی رب دے رہے ہیں وہ کہم کام کر رہے ہیں یا حرام کمائی کر رہے ہیں یا کھا رہے ہیں نہیں سوچ سوچر نے نا علامہ باغ اس گل کو سمجھ آئے پہنچا ہے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش مل آتا ہے جا دور سینسی چڑھیا پیا نا نوکری کا چاکریوں کا ناجائز ملازمت کا غلامی کا دور چڑھیا پیا ہے بات آتا ہے یہ تیرے آپ سے کون ہے ملا کل ماؤ نہیں اسرائیل اسلام بڑے پہ آگے کیوں تیری قبض کی روح تیری وہ جی روح سی انہوں کچھ لیے کیوں دیکھ کے ماج وہ تصویر لگ جائے گا بوکا مر جائے گا اور اپنی اور دی پتر شریعت سکھائے گا قرآن لائے گا حدیث لائے گا اسلام نہ لائے گا سوکھے بن جائیں گے ان کا مستقبل بل ہو جائے گا اس دور روح نا کے دی پتا تو دا. لیکن لوگا نہیں لوگا کی مختلف مجبوری ہوں لیکن میرے حساب سے ممبر دے ہوندی دا سب تو ویڈیو مجبور اللہ تعالی کا رسول ہونا چاہیے ہر مسلمان کی مجبوری رب رسول ہے شہدار تو تو سنت نے پورا رسالا لکھا ہوا محجا مادہ پورا رسالہ آپ نے پتابر شریف دے اندر لکھیا ہے کامر مشرق مدد لونی یعنی مشرقہ مدد لبنی. جو اور میرے امامی سنت دے دور دے اندر جب کچھ دیندار یعنی برائے نام دیندار جڑے بڑے پی سڑنا مشرقین تو, ہندو عیسائی تو مختلف تو انہوں نے مدد حاصل کی اور سندر پہنچیاں امام احمد رزاد ہویس نبن القت جب وقت دل ہمی بندے اور حکومت کے پجاری قرآن کھیڑتے رہنتے وہاں محمد رضا چپ رہے تو پھر نہیں ہو سکتا آپ نے تحریری طور سے بھی اور تقریری طور سے بھی ان پر پرزور طریقے نے رد فرمایا ہے اور دسے فرمایا کہ یہ جو اسلام کی خاطر نام اسلام کا لے رہے ہیں مدد مشرقوں سے لے رہے ہیں ان سے پوچھو اسلام کس اس چیز کا نام ہے ہاں جو لکھا ہے پڑھ کے سنا سکتے تو ضرور ہے محسوس ہوئی موجود ہے بڑا سیتنے والا دور ہے ہیتنے دورے میں بڑی عدیزات حضور اسلام اسلام نے فرمایا اور قیامت علماء کے قدموں سے فتنے اٹھیں گے اور ان کے قدموں میں ہی واپس لوٹ گئے آپ نے گل کی تھی علماء علماء کے قدموں سے فتنے اٹھیں گے ہوں جدو دسو علماء قدم جو فتنے اٹھیں گے دے قدموں سے فیتنے اٹھانے تو باہر والے کھانے دین کے باہر والے کا ہونا اس وقت بہت یہ نامے والا شور شرابا ہے اور کئی جڑے اپنے آپ میں مس کی والے ہیں کئی تنظیمات تاریخیں جماعت والے وہ مشرقی نہیں پہنچ جنہوں نے اقلیتوں کا نام اقلیت ہیں جی تو وہاں کو مدد کے بداز لے کے تو وہ اسلام دی خدمت دی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ کیونکہ اسلام کو ہٹے پے اس وقت نتیجہ تک کوئی نہیں نکلنا لیکن کم از کم جی سارے سونا والے آزاد نے ابوں ضرور جی گے تاکہ کم از کم وہ اس شیتانی فطرے دا شکار نہ ہو اور اپنا عقیدہ نظریہ فکر جیڑی حالت اسلامی وہ بچا کے رکھن کیوں اس واسطے دوستو بندہ گناہ مر مرد نا بندہ تو نہیں کوئی چنگی گل نہیں توبہ کر کے مرنا چاہیے گراؤنڈ کو بچ کے مرنا دے میں کوئی چھٹی نہیں دیا اللہ عطا فرمائے لیکن اگر تحسیت انسان اگر مر جائے، بھی بخشش کا امکان ہے لیکن اگر بد عقیدہ بد نظریہ مر جائے نہ بخشش شفا بخش بھی کوئی نہیں وہی شفا سیت لمبی آدمی نہیں کرنی تو تھے اورجہ نہیں کی گل کیونکہ جہاں بندہ بد نظریہ ہے بد اقید ہے نا اندر دل میں ایمان نہیں ہوتا اور سرکار نے جب شفاف کی گل کی نا اس لیے کیماری جیسا کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اس کی بھی میں شفاف کر کے اس کو جنت میں لے جاؤں گا اور ایمان کی شاید کا ہے ایمان عقیدے اور نظریے کا نام ہے املا کا نام ایمان نہیں میری گل تو غور کرنا املا کا نام ایمان آمار ہاں آمار ہا جڑے فرد نے انہوں نے فرد مننا اتنا جلد ہوئے گی اتنا درجہ بلند ری گل جان تو چھٹکارے کی عمل کی بنیاد سے نہیں ہونی وہ ایمان دی بنیاد سے پکی سکی گل بن لو بلے بالا اور نہ جان دقیدہ تباہ کرنے کا دور جائے خدا کی قسم کر کے آنا عقائد نظریات افطار اسلامی تباہ برباد کر دور چل رہی ہے اس وقت ہاں جی اور میں بڑی حقیقت سنا سنا جی میں مطالعہ کرنا میرے مطالعے سے آدمی نے وہ ضرور اسلام اسلام نے پر میرا کرتے کیا وہ بچے گا اپنا ایمان بچائے گا جس کو کوئی پتا نہیں ہوگا کہ لوگ کیا یعنی دین پر قائم رہے گا گھر میں بیٹھ کر اس کو کوئی پتہ نہیں ہوگا لوگ کس حال میں فرمایا یہ اپنا ایمان بچا کر قبر میں چلا جائے گا کی تو میں ہفتہ دو ہفتہ پہلے پڑھی ہیں جی اتو تک پھر پڑھی ہے پاک سرکار کا فرمان بندہ مومن جب عوام بغاوت کریں گے شریعت مطالعہ کے ساتھ مزاق ملاپتا کریں گے ادال گنہ کریں گے تو سرکار نے فرمایا کہ مغلس مہم میں ہوگا نا ان برائیوں کے خلاف ان بدرتوں کے خلاف ایسے زیادوں کے خلاف فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو الہام ہوگا کہ ان کے لیے دعا نہ کر اپنے لیے کر تجھے میں لگا لوں گا ان کو میں عذاب میں مبتلا کرنے والا ہوں صرف اپنے لیے دعا کر بس یہ ان کے اوپر میں عذاب نازل کرنے لگا ان کا وقت تمہیں گے ہوں نہ گلدر نہ دعوا نہ سدھرتی کسی شہر نہیں سدرتی اسی طرح ہی نہ ورنہ اگر رب نا رب کے حکم نا کی آتا ہے چلدی کی ہوں یہ بلیس نہ تو اور ہے رب نہ ہی چلنا اور مجبری مجبور مجبوری یا ابلیس نال چلنا مجبوری تو ربد ربد ری کوئی مجبوری کوئی خاص لگے مجبوری مومنا نہ لگ کے ڈبنا مینو دسو فکر سوچ کتنے پہنچی پی جی تو ایماند سوال ہے لوگ روزے نے داڑھی میں می سارے کام شرح چڑی ہوتے ہیں ہونے چاہیے جو مرد مرنے جو واجبے واجبے جو سنن موقع ہے موقع ہے ان کا کوئی انکار نہیں اور نہ کسی لیکن بھائی جان ایمان ہے اور ایمان ادوی جہلے نظریہ سے سوچ سے فکر اسلامی ہوجری پوچھے ہوئے پہلے اور جی نظری دے آفر تو بے شکان تھلے تو وہاں رلا کے پتہ نہیں کچھ کر رہے دسو عوام ایمان اسلام صفحہ نمبر چار سو نبے رحمت اللہ آپ نے دور کی آپ نے دور دی گل کیتی اس وقت جب انگریز کا بھی اسی تفلو تھی اور مسلمانوں ہر طرح کے ضرور ختم ہو رہے تھے کئی بچ ملاق اسلام کا نام لے کے اٹھے کہ سلطنت بچا اے کی کرنے سلطنت بچا تو اور کیتا کی ہونا بچانے پینے اسلام ہی سلطنت بچا دی ہندوستان تقسیمے ہندی نہ بھی گواہ میں سارا نہیں سنا سر یہ بریا پی ہے کنیا کی بلت دل دے سات سو یارہ دے سات سو یار سوبیا کی سوری نہ کما بھری پہرسی ملاوٹ ہوئی ہے فتوا دے دینا کیوں اس واسطے آلے کہ نبی وار ہوں ہوئی ہے کتاب کی قتم کر کے آنا سو وارس نبی ہوتا جن کتابیں چوکی بڑی ہو جی پگ وڈی رکھی ہوسجت کا خطیب ہوتا مجمع رکھا ہو نبی کا وارس ویکنا ہوگی تو ہر نبی اپنی نمبر <سؤال> <بولو لا؟ سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> دو ہر نبی اپنی جڑی شریعت لے کے آئے نا با امل سن کہ نہیں اچھا ہوں جڑا وارس ہو وہ بد عمل ہوئے گا نبی کا وارس ہوئے گا تیسری گل سو تیسری جس نبی جہی شہید لے آئی انہیں شہادت قبول کر لئی نہ کمی گوارہ کیتی نہ اضافہ گوارہ یہ نبیوں کو نہ قتل کر دیتے سو سو نبی بھی شہید کیا یہودی نے تو ایک قتل شہادت پہ دستی ہے کہ اللہ تو اللہ کا مطالعہ دے نبی رسول نبی کا مامیا اللہ کوئی پڑھے تو سی ویک کتنے فرقے کہ جن اسلام کے بغاوت کی سارا نہیں جی؟ آپ نے, نے قرآن حدیز دلحر قدر فرما کے مسلمانوں آگاہ کیا اور مسلمانوں کا ایمان اور اقیدہ نظریہ بچایا اسی طرح ہوں نظام حکومت ہے جمہوری لگت پرانا ہوں تو یو نان تو تو توریا امریکہ برطانیہ آیا تو پوری تاریخ لکھی پی ہے پھر توریا نے جڑپ لیا سکولی ٹو لے ہر تو ملا حکرات اسلام کی فاصل ہندوستان کو فرق اسلامی بنانا چاہتے ہیں آزاد کرانا چاہتے ہیں ہندوؤں کے بھی فرار دے بھی فرار دے بھی روٹی کی درد رکھی باہر دکان درد رکھنے والے وقت تین درد رکھنے والے لوگ سن میرے امام دور جی وہ امام آج سنت کے دور سے فائی بھی جڑے سننا وہ بھی سبھان لائٹ مسلے جانتے تھے جڑے اچھا چنگے بلے بولی آتے دل رکھنے والے بندے نے سوال کا کیا امرت کی بارگاہ کی چکا چل رہا ہے بڑے مذہب کا نام اسلام کا نام لے ہیں کہ آپ ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے ہیں نظام اسلام لانا چاہتے ہیں فلا پلا مشرقہ والا ہی بیٹھے مدد مدار مشرقہ لیندر تو مدد لے پی نے تو کیا اسلام اجازت دس لوگوں کا ساتھ دئیے جب ترے بھی کھٹے نے مولوی بھی بنے نے ویسے. اچھا اندر مدد کی گل یہ سارے مذہب کے شریف سن جی سارے جڑے مذہب بنے پے مذہبی لوگ ون سن سارے شریف سن کیونکہ ہر دور ہر قسم کے بندے موجود ہوتے بخاری شریف میں علماء بھی نہیں کی سرکار نے بخاری شریف بندہ مخلوق بہترین اور بد ترین مخلوق بد ترین ہوئی پیے اور سینکڑے والی ہر چکیا لا تجلی کلے مین تو ای مطلب مدد کے روپئے لوگ گمراہ کرتے ہیں جی تو اس واسطے حق بڑھتا ہے ممبر آپ دوں اور ساتھ آ کہ جب وہ جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوں جاگ رہنا چوروں کی پر کے بارے نہیں کسے نے جنہیں بھیار کی کوشش کی وہ آدھے نہیں ہوں مشرق کافر وکر نہیں ہوں بچا تو سادر رابطہ سائدہ کرتا ہے بک لوگ پوجن دے چیٹا لگتا ہوئے مشرق بھائی یہ لاگی نہیں لگنا کافر ہے نہیں میرے لگنا پھر ماں پہ سمجھا تو سونا جنگل وہ گھر جنگل کیوں یہ فرما دے پہ جی مذہب کا نام لے کے مد مدبی پھیلا رہے سن مج اپنے نہ بدلنا انہوں نے بارے میرے ماں پہ فرمایا سونا جنگل رات ادھیری اسے بے اتوں نہ بدلاؤ ہے بھائی سونے والا پہچان کرنا کریم کی ونڈ تو جی تا بڑی آرجے کی مال دکان چ رکھنا ہوا ہے دو نمبر کے رہے. دیسی کہڑا یہ ولیدی کہڑا ہے یہ تو تعلی بڑی پہچان آتی ہے یہ بھی دو قسم یہ ولیدی بلاش کرنا دوستوں سوال اور ہندو عیسائی تو یہودیاں تو مختلف لوگوں کو اور جنہوں نے اکل لیے انہیں تو مدد انہوں کی نام لگنا کیا ووٹ لانے کی مدد کرنی کیتی مدد چاہنی کیتی حسا چار آپ نے پتھرا فرمایا جاب دے سکتے دوستو رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اس میں بڑے بڑے جو لیڈران ہیں وہ مذہبی یا مذہب کا نام لینے والے فرمایا انہوں نے صاف تفریح کر دی ہے بڑے بڑے لیڈران نے اس میں اپنی کمزوری بلکہ ارض یعنی اپنی آزدی اور اپنی کمزوری دیکھ کر مشرقوں کا دامن پکڑا اپنا یار و انصار بنایا یعنی ان کو اپنا یار بھی بنایا مددگار بھی بنایا اوروں کو چھوڑیے الدرت لبن نے اوروں کو چھوڑیے مولویوں میں گنے جانے والے لیڈر فرماتے ہیں ہم تو ہندوستان کی آزادی کو ایک فرض سلامی سمجھتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو اور پوری کوشش سے مقصد حاصل کیا جائے گا کی تھی انہوں نے بولو جا اور جا بولو فرماتے ہیں کہ عام تو عام رہے اور ان کو چھوڑیے مولویوں میں گنے جانے والے یعنی جن کا شمار علماء میں ہوتا ہے ان میں گنے جانے والے شمار ہونے والے لیڈر فرماتے ہیں کہ ہم تو ہندوستان کی آزادی کو فرض اسلامی سمجھتے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ عام اتحاد ہو کیا ہو آم اتحاد ہو ہر صاحب مجرت بائیمان منافق استاذ سے اتحاد ہو اس لیے ضرورت ہے کہ اتحاد ہو اور پوری کوشش سے مقوطہ حاصل کیا جائے حالانکہ مشرقوں سے ایسی مدد نہ صرف کے خلاف اور ہرا ہے یہ <تصفح> کس کا فتوا ہے یہ ووٹا واٹا لین آلے ان متعلق نے آنا ادھر کا فتوا جی غور کرنا ہاں جی تو وہ جو حرام بلکہ سناتن قرآن کی تقریب جو مشرقوں سے بدل لے رہا ہے قرآن کو جھوٹا کہہ رہا ہے اب تشریح میں سنا ہم اس بحث کو بیاؤں نہیں چند فوائد میں روشن کریں گے الگ رسم اللہ چند فوائد الگ الگ لوگ کو پیسہ ہی نہیں مکڑا اپنے کو جمے سے سیدھے سیدھا غلط جو جنوب شوق ہوگا بڑن تھا میں تفرب رہا چار سو نبے اکانوے ترانوے پچانوے جمعی میں کمی نہ کریں گے ان کی دلی تمنہ ہے تمہارا مشقت میں پڑھنا تمہارا مشقت پریشانی میں پڑھنا شکو کی کاپروں کی دلی تمنیا ہے تو سونا دھرما ہے و هو اكبر قد قتلنا لكم من ايات ان كن تطعنوا ادرى ربك ولا ربك هذا وعد وترجمت كلمات جل الله قران کے اندر اپنے بندوں کو فرماتے تو عمر مارے چا یہوتا فائر ہو جی دی تو فدل <سؤال> دی مری اور کافروں کو لا جتے دی ایک ماج لا کریا میں اپنا بنا دے قرآن پیارے قرآن بچہ یہی ملے گا حضرت حضرت رکھا گے روزمشن کر رکھنا گوارا کیوں منشی رکھے گا لالت لگی ہوگی جی جہے ہک والے سن ڈنگے کی چھوٹ سے مسلمانوں آزاد کیا یہاں نہ جائیں گے ہلایا ایک بچا نہیں ملا پیر نے بچا نہ بچا بچا شریعت نے آتا کمبر جنمام میں بغیر آج رہے ان کی پلاس مدن مارا گھوم سے پلا آس مدن مار گھے کر نمانے پلا پت میں اگر مہاراج بند ہے <سؤال> لا من لا اپنوں کے غیروں کو رازدار نہ بناؤ گمالا وہ تمہاری تب میں کوئی کسر چھوڑیں گے جلد آ کے نا وہ صرف سہرفائی کر لاؤں گے ساری سہرفائی کریں گے وہ قرآن جھوٹا کہہ رہے قرآن نو قرآن دشمنی تو منہ سے زہر ہو چکی اللہ تلا فرماندا کیسا حکومت نفرانی فرمایا ہے گورانی <سؤال> کروائے <سؤال> <سؤال> <سؤال> <سؤال> مسلمان کا مجبور رکھے ہوئے کرے ہوئے سر ہوئے جو موت آئے ابو اس کا شریف ہو جائے تو وہ تباہ لبے جگ نہیں لبے گا لبنا ہی ہو دیکھ کے بنایا جاتا مسلمانوں کے سربراہ تیری گل سے توجہ نہیں کی وقت تھوڑا اللہ سوچا ہوا جن کوئی ہوتی بندر مدد سونا نے سونا نے بھی داؤ سونا سونا نے اور روایت ضرورت تھی بہت بہت بہتر جب سرکار چلے مدینہ بہادری پورے اندر آ کے سہابے خوش ہو گئے بہادر वार चल के बाला मदद हो जिस जब का होगी, अभी और करके हमला लैके आ गए नवी पार्ट को बंदा के रखे आए सा میلہ ہوا چاہیے رول <سؤال> رکھنا جی میں ایمان کر سکتا پر میں ساری مدد ضرور کر چاروں تو <so> <again parfois> اپنے نبی کا جواب پرماتم کا جتنے رام مدی والے بندے چاہوں صحابہ تو صادق کو رنگ رہے ہیں تے جتائے گا اللہ پاک ہر کبھی نہیں دے تے تم کو پتا ہے صحابہ پاک دا بھی یہ جو جربہ بھی تقدور ہے جو پورا قران اترایا یہ کہی ہے یقتدا جنگے بدر دوسرے خالصے ہو گئی کے بعد دوسرے خالصے نظر ائے یار ہے جی اب سبحان اللہ باقی آزاد آزاد نہیں ہوئے اور صحابہ فرماتے ہیں خوش پھر ا گئے اللہ اکبر نبی پاک کو لگا ہو گئے اقتنم بالله <سؤال> ورسوله کہ اللہ تم رسول دے تیزری بار پوچھا سونا مزید آپ رکھ دارسری قدم پڑھایا نہیں آپ ہی پڑھ گیا سکار نے برایا اجازت نو سرمایا کبھی تھوڑی اجازت تین مل سال ری آج کا سبحان یہ اسلام یہ ہے سب یہ سلام دلی پہلے. پہلے حوالے مسلم امام محمد اور امام کے صحاب کے تمام تصاویر آپ کی حدیث کی اقدامات ہیں نمبر نئے امام بخاری اپنی تاریخ کے امام ابو اب بن شہبہ اب مستقبل کے اندر جیسم کا پچاوٹ کو بھی اصل بوتل چلی کھا جانا بوتل گرجر گر گر میں ہو جاتے روی کرتے اسلام ایک قزبے قزہ پھر ایک تشریف لے جا رہے ہیں تو فرمایا کہ ایک شبد حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شرم آتی ہے کہ ہماری قوم کسی عمار کا میں جائے اور ہم نہ جائے ان کیوں سی وہ قبیلہ قبیلا خبرج دہ بندہ کبیلا جماعت سرکار تقریب لیا شیرو شکر بنا دا بنا دا قبیلے حضرت کا ایک بندہ سی ہوں جب مزید صحابہ کے لال تے بدل دی طرح وہ صرف سی لیکن انہیں آخیا بھی برادری بھی ہے میری برادری خطرت کے آگے آگے علی طالبات کردا کا فرمان فرما نکے والوں الو كده سبحان الله من دل دل ہم قائم سبحان اللہ سبحان اللہ میںج شریف بل پچھلے مہینے کا بیس لاکھ آیا ہے اور جی جوڑی ہوتی ہے میرے خیال چار ہزار بھی پچھلی ہوئی پنتالی ہوئی ہے اس واسطے جن براہ کو یا کہنا نہ پوے رب در اتنے کنڈے اتنے پنجا پڑھ رہے ہیں پڑھتے ہیں جمعہ پڑھتے ہیں تو دل کھول کے ساتھ کرو کم از کم دے جڑے مطلب میل نے بزار نے اس واسطے دل کھول گے جاؤ تاکہ ضرور پیشہ یا کروں گی بتایا کہ میم سب کچھ دن رب ہے چودھری جیسے موبائل صاحب کی پابندی ہوگی گل کرنی تے اللہ کے فضل لو پال دا اپنا عمل بھاگے جیوی کا بھی ہے لیکن اللہ کے فضل لال مینو تک کسی نے نہیں آ کے آیا بھی شریعت کی فلاح گل نہ کرے اے فلانا بندہ ناراض ہوتا ہے کھلے تریقہ ادا ہوگا منگل کی ضرورت اللہ تعالیٰ <سؤال> بن گئے آگ آگ نہ جلایا جے اج کل <سؤال> کہ مدد لائی جی آدت حدیث کا کی بن سی میں تم شروع کہنا اسلام سادگی بھی چی اسلام کا فکیر کو لبیا کو سرکار فرما نے میں تقل لو کرنے والوں میں سے نہیں اللہ جد و تکلق اور حدیث پال حضر السلام اسلام نے فرمایا کسی نبی رسول کے لیے یہ جیز نہیں کہ وہ آرابہ پیرافتہ گھر میں پاؤ رکھے لش پکش والے گھر میں داخل ہو کسی نبی کے لیے جیز یہ تنظمال کی حدیث ہے تو پتہ چلا پتہ چلا جو والے ہیں ان سے اسلام نہیں مل سکتا اسلام فقیروں سے ملتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی ابراہیم بن اگر ہم بادشاہی چھوٹر گودڑی نہ پیتے آپ کے کلنکر اقبال آمد کلنکر فکر ہے بلند لکھا حالانکہ وہ اقبال ہے جنہوں سوفیاں اپنے گھر لیا بڑے بڑے نواب شہادت سن لیکن اقبال آتا ہے کہ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خود ہی نبیل. نام پی شرد سو ری لگی ادو شرد پور شریف جاپس آنے پڑکی میم کرنے کے دادا ہزور بھی ہزور آئے ہیں وہ پلاٹ کا رولا بنیا پیا دو پہلے کلیئر ہو گئے برباد میں تو نہیں بول <سؤال> سکتا اگروں جب کیا خاجہ دن چیتی میری میرے کو میری کمر شریف نے آؤ ہے جی میں بولی پڑھا آج دیا نہیں ہے خاجا جمعری خدا میرے درد آؤں گا مرد اگی آن کا آ جا میرے دربار سے نچیے ٹپیئے فلما بنانے جناب اشتہار چھپن بلیک چھپن ویڈیو بنانے پتا لگے امرت سات کی دنیا میں لازمی سنت کی برکت کی حضرت فلوق عالم اللہ لوگ نا جو اللہ تعالی اپنے محبوب سے کیپارے وہ حدرت امر پاؤ دور جانور غیر بندے مدرسے پندرہ سال ملو بہتر ڈائیں تو ارادہ کی یا حفظت کر کے یا ہال روڈ پہنٹ یا مشکل ہوا بے پڑھانا بھی اسی تھی سرکار کتنی تکلیف ہونی آپ سرکار سے روح مبارک کس طرح گران گزرنا ہے میںدر جا پھر سواری سوار کرنے کا مشرقہ مدد مسلمانو اس سلوان حق بڑھنا ہے کہ ہک باسل کی پہچان کی جائے اور حق بادل کی پہچان ہو تو ہوئی نہیں کرو اچھا اللہ کسے کا ماریا نہ ہو یہ چور نہ ہوتا لکھا ہے اللہ کے فکیر در اتنے اپنے باطن کی سلاح کرے امام شاہرانی واجب لکھا ہے واجب فرمایا قرآن اور عالم دین پر واجب ہے کہ کسی اللہ تعالیٰ کے سچے بزرگ کسی کامل سوفی جس نے اپنا لفظ مار دیا جس کو کوئی دنیا کی پروانا ہو صرف اللہ تعالیٰ سے عزت دیتا ہو اللہ سب دن کے اپنے رب سے وابستہ ہو ایسے فقیر کے پاس جائے عالم دین تاکہ جو اس نے پڑا ہے نا نکا سے اور پڑھنے پر امل آسان کتاب والا ہے خدا بھی کسم کر کے آپ جو آنا کر ایک بار کس نتیجے دباؤ کیا ایک بار کے پاس اور خبر کے سوا کو یہ مسلا تو اپنی جگہ ہے پر جہاں عاشق لوگ نے یارو مسئلہ تو ٹھیک ہے مانا اپنا کھڑیا چروایا لیکن راز یہ تھی رب دسنا چاہتا سا اپنی کوشنج گے نا یاد رو نہ نے گزارے سب تمزور آپ سب تو زیادہ دوستانی گرمی آسان دعا کرنے سے در نیا منجیے اس در تو سارا امیدار رکھی چیز کا خاتمہ ہو بس سب کلو بھائی جان کی تو ہے رہے اللہ میرا یہ سننا سناؤنا قبول فرما اور حفاظت